جرمنی کی مثال جرمنی ایڈولف ہٹلر کی قیادت میں دوسری عالمی جنگ کا سب سے بڑا پارٹنر تھا یہ جنگ انیس سے 1945 تک جاری رہی اس جنگ میں 50 ملین سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے دوسرے نقصانات اس سے بھی زیادہ ہیں لیکن جنگ کا خاتمہ اس طرح ہوا کہ جرمنی نے اپنے ملک کا ایک تہائی حصہ اس جرمنی کو کھو دیا تھا دوسرے عظیم نقصانات اس کے علاوہ ہیں جنگ کے خاتمے کے بعد جرمنی نے ری پلاننگ کا طریقہ اختیار کیا پہلی پلاننگ کے زمانے میں ہٹلر جرمنی کا رہنما تھا تو دوسری پلاننگ کے زمانے میں جرمنی نے اپنے مشہور اسٹیٹسمن بسمارک اٹھارہ سو پندرہ سے اٹھارہ تک کی فکر کو اپنا رہنما بنایا بسمارک نے کہا تھا کہ سیاست ممکنات کا فن ہے پالیٹکس از دا آرٹ آف دا فاسبو بہبالا سینٹ پیٹرس برگ زیٹونگ گیارہ اگست اٹھارہ سینسٹ حوالے کے لیے ملاحظہ ہو www.smook.com جرمنی کے اہل دماغ نے دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ دریافت کیا کہ ان کی پہلی پلاننگ ناممکن امپاسبل پر مبنی تھی اب انہیں ممکن پاسبل کی بنیاد پر نیا منصوبہ بنا, بنانا چاہیے بادس جنگ کے زمانے میں جرمنی نے اسی اصول پر کام کیا اس نے اپنی توجہ جنگ سے ہٹا کر پرامن طریقے پر مرتکز کر دیا خصوصا سائنس اور صنعت کے میدان میں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جرمنی نے پہلے سے بھی زیادہ بڑی کامیابی حاصل کر لی خاص طور پر پرنٹنگ مشین کے معاملے میں اس نے ساری دنیا میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے جرمنی کی ری پلاننگ کامیاب رہی جرمنی ربا صدی کے عرصے میں یورپ کا نمبر ایک صنعتی ملک بن گیا اب اس کی اقتصادیات پورے یورپ میں سب سے زیادہ مستحکم اقتصادیات کی حیثیت رکھتی ہے جرمنی کی یہ ترقی ایک لفظ میں ری پلاننگ کے اصول کو اختیار کرنے سے حاصل ہوئی دوسری عالمی جنگ میں جرمنی نے اپنے ملک کے ایک بڑے رقبے کو کھو دیا تھا لیکن جنگ کے بعد مبنی بر امن ری پلاننگ کے نتیجے میں جرمنی نے دوبارہ اپنے کھوئے ہوئے حصے کو حاصل کر لیا یہ معجزاتی واقعہ 1990 میں پیش آیا دوسری عالمی جنگ سے پہلے جرمنی کا نشانہ ہٹلر کی قیادت میں یہ تھا کہ جرمنی پورے یورپ کا پولیٹیکل ماسٹر بنے اس نشانے میں جرمنی کو مکمل ناکامی ہوئی دوسری عالمی جنگ کے بعد جرمنی نے یہ قابل عمل نشانہ بنایا کہ وہ جرمنی کے صرف باقی ماندہ حصہ یعنی پارٹ آف پارٹ اف جرمنی کو پرمن انداز میں ڈیولپ کریں جرمنی کا پہلا نشانہ مکمل طور پر ناکام ہوا تھا لیکن جرمنی کا دوسرا نشانہ ری پلاننگ کے بعد مکمل طور پر کامیاب رہا جرمنی کے اس تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے میں زمینی علاقہ ٹیریٹوری کی اہمیت اضافی یعنی ریلیٹو بن چکی ہے آدمی کے پاس اگر چھوٹا علاقہ ہو تب بھی وہ اعلیٰ منصوبہ بندی کے ذریعے بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اعلی منصوبہ بندی میں دو چیزوں کی خصوصی اہمیت ہے ایک ہے بہتر کمیونیکیشن اور دوسری ہے بہتر تنظیم یعنی آرگنائزیشن جدید جرمنی نے صرف یہ نہیں کیا ہے کہ اس نے خود کو اعلیٰ ترقی یافتہ ملک بنایا ہے اسی کے ساتھ اس نے یہ بھی کیا ہے کہ دنیا کے سامنے ایک ماڈل پیش کیا ہے اس بات کا ماڈل پیش کیا ہے کہ کسی طرح نقصان کے باوجود دوبارہ بڑی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اس سے مختلف مثال کچھ مسلم ملکوں کی ہے وہ اپنے خیال کے مطابق اپنے کھوئے ہوئے علاقے کی بازیابی کے لیے لمبی مدت سے لڑائی لڑ رہے ہیں مگر انہیں کوئی بھی مثبت کامیابی حاصل نہیں ہوئی ان کو چاہیے کہ وہ جرمنی کی مثال سے سبق لے اور اپنے ملے ہوئے علاقے کی بنیاد پر حقیقت پسندانہ منصوبہ بندی کریں اور جدید امکانات کو استعمال کرتے ہوئے دوبارہ بڑی کامیابی حاصل کریں